بھیجا ہم نے طرف قوم آد کے اس کے بھائی حود علیہ السلام کو یہ بھائی کون سے تھے جی ایمانی بھائی تھے یا نصبی اور نوئی بھائی تھے نصبی اور نوئی ایک نو انسان قالا تبلیغ پر میں میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں بات سے کوئی معبود سوائے اس کے نہیں تو مگر بوتان باندھنے والے ہو شرک کر کے کیونکہ خدا نے تو اپنے شریک نہیں مقرر کیا تم بہتان باندھو یا کہو وہی غرض فاسد کی نفی کہ میں تبلیغ کر کے کوئی تم سے فیس نہیں وصول کرتا معاوضہ اے میری کام نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے معاوضے کا نہیں معاوضہ مل گیا مگر اس ذات پہ جس نے پیدا کیا وہ کو کیا نہیں سمجھتے تم اور اے میری کام اس تک پھر ربا قوم نیچے کا لکھو گے مینا شیر کے والسیات تو وہ علئے نیچے گا لکھو گے تاط کئی طرح پڑھ چکے ہو یور سری سما ثمرا بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر خوب برسنے والا آسمان مراد لو یا بارش مراد لو کوئی زید قوم اور بڑھائے گا واسطے تمہارے کنوا طرف کنواں تمہاری گے پہلے بھی طاقت آئے کھاؤ گے پیو گے مچ لنڈے بن جاؤ گے ولات ولاؤ اور نہ پھرو تم ایمان سے مجرم ہوگے کالو یا ہو دو اناد قوم کہنے لگے اے ہو نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل واز اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے ماں کو بس سبب بات طریقے یہ ان کے نیچے سببیا لکھو بصب سبب بات طریقے اور نہیں ہم تیرے ساتھ ایمان لانے والے نہیں کہتے ہم مگر یہ بات کہ پہنچایا تو اس کو بعض ہمارے مابود نے تکلیف بھائی آپ کام کرو گے نا کام میں تو لوگ کہیں گے پیروں کا دشمن پیروں کی بدوا ہوگی کیا تو پیروں کا دشمن ہے اور پیروں کی کیا ہوگی بدوا ہوگی تو مر جائے گا ساری ریاستی بولیادی نے پینے دی کہانی لگ سکے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 نہیں کہتے ہم مگر یہ کہ پہنچائی توج کو باغ ہمارے معبودوں نے تکلیف تیرا دماغ ٹھیک نہیں کہا حضرت انفرہ میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ بےشر میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم شریک عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے تو شرکون کا مان لکھو شریک عبادت کرتے ہو من دون نہیں سوائے اللہ کے اللہ کا کوئی حکم نہیں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 سیدھی سڑک لیتا جا وہ آدمی تجھے مل جائے گا آگے کو اس کی دکان ہوٹل جو کچھ ہوگا یہی مطلب ہے کہ سراط مستقیم پہ چلو تو خدا مل جائے اس کا یہ معنی نہیں کہ سیدھی سڑک کے خدا بیٹھا ہوا ہے انی علا سرات مستقیم بے شک میرا رب سرات مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے اب بات ہی سمجھیں میرا رب سرات مستقیم بھر چلنے سے جو مشکل آیتیں ہوتی ہیں نا میں تنبیہ کر دیتا ہوں آپ کو آسان جو پڑی ہوئی ہیں وہاں تیز چلتے ہیں فائن طلو پس اگر پھرے رہے تم اب پھریں گے یا پہلے سے پھر رہے تھے جی یوں مانا نہ کرو اگر پھرو تم نا وہ پہلے سے پھرے ہوئے تھے پس گھر پھرے رہے تو تاکہ پہنچا چکا میں تمہارے پاس وہ پیغام بھیجا گیا میں ساتھ سے ذرا تمہارے وہ یاستہ خلف اور نئے بنائے گا رم میرا قوم کو سوائے تمہارے تمہیں ہلاک کر دے گا اور آ جائیں گے اور نہ نقصان پہنچاؤ گے اس کو کچھ بھی بے شک میرا ہر چیز پہ نگاہ بان ہے ولما جا امرونا ثمرائے اتباع حضرت سمجھاتے رہے تھوڑے آدمی مومن ہوئے اکثر نے نہ مانا سمرا اتباع جبکہ آ گیا حکم ہمارا کا نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان ساتھ اس کے نیچے کو من لہن نجات جن کو نجات ملی یہ اس لیے لکھاتا ہوں کہ آگے ربط صحیح ہو من لہن نجات جن کے لیے نجات تھی وہ کون تھے جی اور مومن اپنی رحمت سے نجات دی برحمت منا و من عذاب عذابن غلی اور نجات دی ہم ان کو عذاب سخت سے تو پہلے کس کا بیان تھا حوضب میں من, من نجات کا اور نجات ہم نے دی عذاب سخت سے کہ عذاب خلیز کے کیا نہیں چلی ہو ما منجات من نجات کس سے ملی وہ پہلے من لہ نجات تھے اب کیا ہے مامل ہو نجات جس چیز سے نجات ملی وضاح علی بل کا دون اور یہ قوم یاد ہے تل کا اسم اشارہ ہے اشارہ کیا گیا کس کو مشرقین مکہ کو سمجھایا گیا تو یہی قوم یاد ہے ہاں؟ تم جاتے ہو تجارتی سفر کرتے ہو قوم یاد کے وہ ریگستان وغیرہ ٹیلے میلے دیکھتے ہو جا ان کی تباہی ہوئی تھی یہ قوم ہے اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہر اشارے کے لیے ضروری ہے کہ محسوس مبصر ہو وہ قبر میں ہی سوال ہوتا بات حاضر رجل تو ہم بریلوی صاحبان کیا کہتے ہیں کہ حضور کیا ہوتے ہیں حاضر ناظر ہوتے ہیں حاضر ہے اس میں اشارہ تو یہ حاضر ناظر ہے تل کا آدم وہ تو بر کہتے تو جس طرح اشارہ حاضر کی طرح ہوتا ہے ماحول ذہنی کی طرح بھی ہوتا ہے ماحول زینی یہ قوم یاد ہے جہاد رب اسباب عذاب لکھو ان پہ عذاب آیا اس کے اسباب کیا تھے یہ قوم یاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ سبب نمبر ایک وہرہ نمبر دو بے فرمانی کی اپنے رسولوں کی بتہ باؤ نمبر کتنی جی؟ اور تابے ہوئے حکم ہر سر زیدی کے اللہ جبار ننی ان کے حکم کے تابے ہوئے تو آج کل بھی لوگ جو ہیں مولیوں کے تابے ہو رہے ہیں یا سرکش سرداروں کے تابے ہو رہے ہیں وہ کس کے تابے ہو رہے ہیں علماء کو ووٹ دیتے ہیں بات مانتے ہیں کہ تو جس طرح وہ جباروں جب کے تابے تھے نا آج کا لوگ بھی کس کے تابعے ہیں سرکشوں کے جباروں کے تابعے ہیں یہ اللہ فرما رہے ہیں وقت تابع ہوئے حکم ہر جبار کے سرکش کے زدی کے وَأُتْبِعُ فِي هَذِي دنیا لَعْنَا اَنْجَامِ اِنَاد نتیجہ یہ نکلا کہ تابع کی گئے اسی دنیا کے نربی لعنت کو دن کی آمد کو بھی صبردار قوم یاد نے کفر کیا اپنے رب کا خبردار دوری ہے واسطے آپ کے کس سے دوری ہے اللہ کی رحمت سے بودھ یعنی رحمت وہ آج جو قوم تھی خود کی ویلا سمودا قوم صالحہ یہ تیسرا قصہ ہے جی یہ بھی پہلے دعوے سے متعلق ہے قوم سمود کہاں رہتی تھی جی یہ حجاز اور شام کے درمیان تھی ہجر ہجر کا مقام وہاں رہتے تھے بھیجا ہم نے طرف سمود گئے ان کے بھائی سالے کو تبلی کہا ہے میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی ماحول سے وا ان شا کم ترغیب ترغیب ہے اور نعمت ایجاد اسی <تصفح> <نیمات ایجاد. تصفح> نے پیدا کیا تم کو زمین سے واسطہ ہمارا قوم یہ نعمت آتے ہے پیدا بھی کیا باقی بھی رکھا آباد کیا تم کبھی اس کے تک پھر ہو کس سے میرا شیر کے واپس گرم میرا قریب ہے اور پکارو تو جواب دینے والے ہیں کالو یا بھاگی اناد قوم. اناد قوم. قوم زید میں کہنے کے کہ صالح تاکہ تھا تو ہمارے اندر امید کیا ہوا پہلے سے ہمیں تو جی بڑی امیدیں تھیں ہاں کہ نیک بچہ ہے صوفی بچہ ہے تجھ کو کسی بت کا مجاور بنا دیں گے تو صوفی نیک بچہ معلوم ہوتا تھا تو ہمیں یہ امیدیں تھیں تجھے کیا کر دیتے کسی بت کا کیا مجاور بنا دیتے بت کی تو بھی پوجا کرتا مجاور بنا رہتا نظر و کھاتا ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں لیکن تو, تو وہاں بھی بن گیا ہاں الٹا اتراضات شروع کر دیے وہ کہتے ہیں ایسے یا نہیں تاکہ تھا تو ہمارے ادھر امیدیں کیا ہوا پہلے اس سے کیا روکتا ہے تو ہم کو اس سے کہ پوجا کرتے ہیں ان معبودوں کی جس کی پوجا کرتے ہیں باپ دادے ہمارے اور بے شک ہم شک کے اندر ہیں اس توحید سے ماں سے مرہ توحید کہ بلاتا ہے تو ہم کو ترا اس کے مری ایسا شک ہے جو تا ترد میں ڈالنے والا غریب کا منا تردد میں شک میں ڈالنے والا قال یا قوم جواب سال سال لکھن جواب دیا کہ خبر دو اگر ہوں میں اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے توحید کی دلیل اور دی اللہ نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت یہ جی نبوت بھائی نہ ہوئی دلیل توحید اور تو رحمت سمرا کیا ہے جی نبوت پس کون امداد کرے گا میری اللہ سے اگر بے فرمانی کروں نہیں بڑھاتے تو میرے اندر سوائے خسارے کے نقصان کے بھائی قوم دلیل نبوت بھائی انہوں نے اونٹنی مانگی تھی یا نہیں کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکالا ہے پڑھے پڑا ہے دلیل نبوت ہے میری قوم یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے لا قوم آیا لقوم جو ہے نا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 یہ اونٹنی بھی شاعر اللہ میں سیتی نا تو اس کی توہین کا انجام یہی ہوگا پاکر ہوا انہوں نے مار ڈالا پکا تو حضرت نے فرمایا نفع اٹھا لو اپنے گھروں کے اندر تین دن تین دن موحلہ ہے اس کے بعد عذاب آ جائے گا یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں پواد یا حکمارے عذاب کا جو نجات دی ہم نے سالے کو یہ ثمرہ کس کا ہے جی اتباع کا ثمرہ اتباع صال وزین ماہو کہ اس کو کیا لکھنا ہے آپ نے مان لہن نجات اپنی رحمت سے و من خز یوم میزن اس کے نیچے کل لکھا ہے ما من ہو نجات نجات دیر اس دن سے بے شک رب تیرا کبھی ہیں غالب ہیں واہ خضین پہلے ثمرۂ اتباع تھا اب انجام اناد ہے جن میں انار تھا ان کا نتیجہ انجام انار اور پکڑ لیا ظالموں کو ہولناک آواز نے سیاح کا منع؟ ہولناک سخت آواز اور پہلے پڑھے سورت آراف کے اندر کہ ہولناک آواز اوپر سے نیچے سے کیا تھا زلزلہ دونوں چیزیں پہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے کالم جگہ پیہا ایسے ہو گیا گویا کے نامقیم تھے وہاں خبردار قوم سمود نے کفر کیا بنی رب کا خبردار دوری ہے رحمت سے سمود کے لیے والا رسولنا یہ چوتھا قصہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق وہ تین قصے پہلے دعوے سے متعلق تھے آسر و ندایف ذات اللہ یہ چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق دوسرا دعوی کیا تھا جی عصر و علم الغیب ایسے کہ آسر و علم فی ذات اللہ البت آگی آ گئے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے کاصد فرشتے کہنے لگے سلامہ, سلامہ سلامہ سے پہلے معذوف ہے سلمنا کا سلامہ کہ جملہ فیلیا ہے سلمنا کا سلامہ انہوں نے جملہ فیلیا پڑھا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 پر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو نہ پہنچ رہے تھے وہ اس کے اجنبی خیال کیا اور چھپایا ان سے خوف کو قال انہوں نے کالا تخ سمجھ گئے کہ ڈر رہا ہے نہ ڈر بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوٹ کے تجھے ہم کچھ نہیں کہیں گے تجھ پہ کوئی خوف نہیں ہم قوم میں کی طرح بھیجے گئے عذاب دینے کے لیے غرم ہو اور بیوی بی اس کی کھڑی ہوئی تھی سارا نی تل کو بی, بی سارا آپ کی ایک بی, بی تھی بی بی ہاجرہ اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے بی بی سارا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی یہ پریشان رہتی تھی کہ کاش کہ میری کوئی اولاد ہو عورت اس کی سارا کھڑی ہوئی تھی اور ضاہر کا تو وہ ہنس پڑی باوجہ رف خوف کے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 بش شرناب عصاخ بس خوشخبری دی ہم نے اس کو عیح کی بھی چلو خواب بھی رفا ہو گیا اور تیرا بیٹا ہوگا کیا عیسیٰ اور پھر عیسا کا بھی بیٹا ہوگا کہ کیا یعقوب تو بیٹو پوتوں والی ہوگی اور پیچھے عیسا کے یعقوب ہوگا کالت اظہار تاجو اب بی بی کو تاجو ہونے لگا کہ میں نوے سال کی بڑھیا ہوں میرا خامد ایک سو سال کا ہے تو کیسے اولاد ہوگی اظہار تاجو کہنے لگی یا وہ لتا ہے میں مروں کہ عورتیں ایسے نہیں کہتی میں مروں عال دو کیا میں جنوں گی حالے درا حال ہے کہ میں, جن میں بڑھیا ہوں بڑیا حالت میں جنوں گی میں اور یہ میرا خامد ہے بڈھا ہے بالکل بے شای یہ چیز عجیب ہے کالو عطا جبین جواب اس سے جا انہوں نے کہا تعجب نہ کرو اللہ قادر ہے کہنے کہ کیا تعجب کرتی ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت اللہ کی اس کے برتن تمہارے اوپر یا اہل آل البید سے پہلے کا مقدر ہے یا کلا اے اہل بہ اب دیکھو اللہ تعالی اہل بیت کس کو فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جی بیوی کو تو اللہ روح المانی لکھتے ہیں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 اصل اہل بیت قرآن کی اصطلاح میں سے لکھا ہوا ہے کہ جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آ گئی خوشخبری تو جھگڑتا تھا ہمارے ساتھ قوم لوت کے بارے میں وہاں کیوں جا رہے آغاب دینے کے لیے میرا بھتیجا وہاں ہے لوط ہے بے شک ابراہیم حوصلے والا تھا نرم دل اور انعبت والا تھا ہم نے کہا ابراہیم آرد, انحاضا. آرد انحاضا. اس بات کو جانے دو یہ نہ کرو ہماری کی میں کہتے ہیں ویندا چھوڑے گال کو ویندا چھوڑ سمجھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو یہ باس نہ کرو اللہ کا فیصلہ اکل ہے کہ ان پہ عذاب آنا ہے ان کا جام ربک آ چکا حکم رب تیرے کا ون ہو اور اس سبب سے آنے والا ہے ان کے پاس عذاب غیر و مردو جو رد نہیں کیا جائے گا پانچواں قصہ دوسرے دعوے سے متعلق اب قوم لوت کا قصہ ہے نا لمبا جاتا لوتا پانچواں قصہ دوسرے دعوے سے متعلق کہ عالم الغائے فقط کون ہے اللہ اب لو تعلیہ السلام کے پاس گئے جی فرشتے کس شکل میں گئے حسین لڑکوں کی شکل میں کیا آ گرو حسین لڑکے بن کے گئے تو لو علیہ السلام تو مغموم ہو گئے سخت اب لو تعلیہ السلام عالم الغائب ہوئے عالم الغائب ہوتے سمجھ لیتے تو فرشتے ہیں تو اس کے کام کو پتہ لگا حسین لڑکے ہو تو خبیص تھے لڑکوں کے پیچھے لگتے دوڑے موڑے آئے حضرت بڑے مغموم ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تسلی دی ان کو آگے آتا ہے دیکھو جی اور جب آئے کاش دھمائے علیہ السلام کے پاس سیہ بہم مغموم ہوئے سیاہ منہ مغموم ہوئے سبب بن کے وزا کا بہم زار اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے زا کا من تنگ ہوئے با صبح کے زارآن ازروے دل کے ان کے سبب دل تنگ ہوئے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 جس طرح گدھا دوڑایا جاتا ہے نا وہ بھی ایسے دوڑائے جاتے تھے لہنے لڑکوں کا عشق وہ بد فطر تھی ان کو دوڑا کے لے جا رہی تھی اب آگے سمجھ دوڑائے جاتے تھے طرح پھوس کے وہ مین کا بلو علت کیوں دوڑائے جاتے تھے اس لیے کہ اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے تھے برے عمل میرے شائخ مانا کر رہے تھے بچھڑے عمل سندھی میں بچھڑے کہتے ہیں نا مجھے بڑا پسند ہے بچھڑے عمل <laughs> <laughs> وہ بچھڑے عمل کرتے تھے برے کال یامایا لو تلیہ السلام نئے اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں یہ زیادہ پاک ہیں باب سے تمہارے یہ بیٹوں سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کو دیتے تھے بدکاری کے لیے نہ جو بڑا بزرگ ہوتا ہے نا بستی کا حضرت لوت رہ بڑی عمر والے تھے بڑا بزرگ بستی والا بستی کی عورتوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ میری بہو بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں یا نہیں تو حضرت لوت نے فرماؤ حیا کرو یہ جو تمہاری گھر والی ہیں میری بہو بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاک ہیں ہننا اطحر کہہ رہے ہیں یا نہیں تو زنا پاک ہوتا ہے کیا زنا کے لیے کہہ یہ تمہارے لیے پاک ہیں ان کو استعمال کرو لڑکوں کی عادت چھوڑ دو تم بات آئی سمجھتا فرمایا اے میری قوم یہ میری بہو بیٹیاں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں یہ زیادہ پاک ہے تمہارے جب وہ پاک کا لفظ دلالت کرتا ہے ڈرو اللہ سے نرسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں کے بارے میں کیا نہیں تم میں سے کوئی مرد سمجھدار ادھو بھلے معنے سے تو آج کو بھلے معنی سے کوئی نہیں کال وہ کہنے لگا البتہ کی جانتا ہے تو نہیں واسطے ہمارے تیری بیٹیوں کے اندر کوئی غرض۔ ہم عورتوں کے عادی نہیں ہیں ہم اس خبیصطرہ کے عادی ہیں اور بے شک وہ جانتا ہے جو ارادہ کرتے ہیں کالہ تحزن تحزن لوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تحزن باب تفال کا ہے اس کا منع کیا ہوگا اظہار حضل انہوں نے حضل کو ظاہر کیا کہنے لگے کہ کاش کے تحقیق واسطے میرے تمہارے مقابلے کوئی طاقت ہوتی تمہارے مقابلے میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا رجوع کرتا میں طرف پناہ سخت کہ برا جی یہ قوم ہے کیونکہ حضرت لو علیہ السلام کی قوم وہ نہیں تھی نا ایسے سسرال رشتہ ہو گیا تھا اب صلی علیہ السلام کہاں کے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا کالو اب جب لو علیہ السلام بڑے سخت پریشان ہوئے تو فرشتوں نے تسلی دی قال تسلی الو. فرشتے کہنے گا لو بے شک ہم کاسے دیں تیرے رب کے ہرگز نہیں پہنچ سکے گے تیری طرف پاسر بیالے کا لے چل اپنے خاندان کو بھی کتنے لائے رات کے ایک حصے میں اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ہے کوئی مڑ کے نہ دیکھے اللہ مراتا تھا سوائے تیری کے اس کے بیوی کے یا تو بیوی کو ساتھ نہ لے چال ایک معنی یا دوسرا معنی ہے کہ یہ مڑ کے دیکھے کہ ہم اس کو اٹھا کے کہاں ڈالیں گے اور کافروں کے ساتھ ڈال دیں گے کیونکہ بیوی جو تھی نا حضرت کی وہی کافرہ تھی تھی کافرہ تھی بیوی اب بعض لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں بدکارا لیکن نہ ابن عباس کہتے ہیں ما بغت امراۃ و نبی کتو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 تک مگر تیری بیوی بی یا تو اس کو ساتھ نہ لے چل یا مڑ کے دیکھے گی اور ہم اس کو عذاب میں دیں گے کافرہ ہی تاکہ شان یہ ہے کہ پہنچنے والا اس کو وہ عذاب جن کو پہنچے گا ان موج و بے شک وعدہ ان کا صبح کے وقت کا ہے یا فرشتوں نے کہا کہ صبح کو ان کو تباہی ہوگی تو حضرت اللہ علیہ السلام تو بہت زد ہو چکے تھے نا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 اے ایسے اوندا کیا بستیوں کو ڈال دیا اور اس سے بچا پتھروں کی بارش کی گئی علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ان کی اس شیطانی حرکت کے مطابق دیا گیا شیطانی حرکت کے وہ بھی کسی لڑکے کو پکڑتے نا پکڑ کے اوندا نہیں کر دیتے تھے پکڑ کے کیا کر دیتے اوندا کر کے بت پھیلی کرتے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 بعض اینٹ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے تو ایک اینٹ بالکل کالی ہو جاتی ہے کیا کالی ہو جاتی ہے اس کو کھنگھر کہتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے بنے ہوتے ہیں کونے ایسے سمجھے وہ کھنگھر کسی کو مارو نا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت لگتی ہے وہ کھنگر ہے سجیل کھنگر اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں سنگ گل کہ سنگ گل کا مرہ جی برسائے ہم نے اس کے اوپر سنگ گل کے کنگ کے منظور لگاتار آنے والے مسوا متن نشان لگائے ہوئے مسوا متن کے دو معنی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خاص ناؤ کے تھے نشان لگائے ہوئے کہ کیا معنی وہ خاص ناؤ کے تھے دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے یہ خاص نشان لگائے ہوئے اور بعض حضرات کہتے ہیں ان کے خاص نشان یہ تھے کہ جس کے اوپر وہ پتھر پڑنا تھا نا کافر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا یہ نشان نزدیک ربطے کے ماہ من الظالمین البعیر اور نہیں یہ بستیاں ظالم و سے ظالموں سے مراد کون ہے مکے والے مکے والے جاتے ہیں صبر کرتے ہیں قوملود کی بستیاں ان کے سامنے ہیں اب وہ بھی سیاح جو جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بحر مردار کہتے ہیں ایک جگہ کو پانی ہے کالا کڑوا زہریلا وہ بحر مردار وہاں کہتے ہیں یہاں یہی تھی قوم لوگوں کی بستیاں وہاں تباہ ہوئی